تم دو کہ اگر تم اپنی جی کی بات چھپاؤ اظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ اس مانوہ میں ہے اور جو کچھ ازمے میں ہے اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے